ملتے دے مجھے کو جلا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المسلیم اما بعد فعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی یا رسول اللہ وَعْلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعْلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر روزِ جمعہ دو سو بار درودِ پاک پڑا اللہ زوجل اس کے دو سو سال کے گناہ معاف فرما دے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے مدنی منو کیسے ہیں آپ ماشاء اللہ, اللہ اللہ تعالی کا شکر ہے عزوجل مزید برکت نصیب فرمائن پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادین آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول میں موجود ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بالخصوص جو مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سلسلہ ہے ہی مدنی منوں کا یہ سلسلہ کس کا ہے جی یہ سلسلہ آپ ہی لوگوں کا ہے مدنی منوں کے مدنی پھول میں مدنی چینل کے ناظرین کو اور مدنی منوں کو مرحبہ کہتے ہیں آئیے اپنے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مزید شامل کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علامد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 جس جدا وہی मشاء اللہ, मشاء اللہ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے میں آپ کو جشن ولادت منانے سے کیا کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سماپت فرمائیے حضرت سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل رحمت اللہ الجمیل فرماتے ہیں مصر میں ایک آشی کے رسول رہا کرتا تھا جو ربی ان شریف میں اللہ زبدل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوب جشن ولادت کیا کرتا تھا ایک بار ربی النور شریف کے مہینے میں ان کی پڑوسن یہودن نے اپنے شوہر سے پوچھا ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال خصوصی دعوت وغیرہ کا اہتمام کیوں کرتا ہے یہودی نے بتایا کس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی لہذا یہ ان کا جشن ولادت مناتا ہے اور مسلمان اس مہینے کی بہت ہی تعدیم کیا کرتے ہیں اس پر یہودن نے کہا واہ مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں پیارے پیارے مدنی منو ہمارا طریقہ پیارا ہے نا الحمدللہ رب العالمین بہت ہی پیارا طریقہ ہے وہ یہودن رات جب سوئی تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایتی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے دریافت کیا یہ بزرگ کون ہیں اس نے بتایا یہ نبی آخر زمان رحمت عالمیان محمد رسول اللہ, عز و جل و اللہ علیہ وسلم ہے آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ملادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں اور ان سے ملاقات نیز اس پر ادھار و مسدد یہودن نے پھر کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے اس نے جواب دیا جی ہاں اس پر یہودن نے سرکار علی وکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لبیک فرمایا تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادیم یہاں میں مدنی پھول سیکھنے کو ملا جب کوئی ہمیں پکارے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے جی لبیک کہنا چاہیے کاری صاحب پکارتے ہیں حاضری ہو رہی ہے کسی دوسرے کام سے پکارے تو کیا کہیں گے جواب میں زور سے بولیے سارے جی لبیک کہیں گے یہ مدرسے کی حد تک نہیں گھر پہ جاتے ہیں والی صاحب پکارتے ہیں تو کیا کہیں گے لبیک کہیں گے آپ کی امی جان پکاریں گی تو کیا کہیں گے لبیک کہیں گے باجی پکاریں گی بھائی پکاریں گے جب بھی کوئی ہمیں اسلام پکارے گا تو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے لبیک کہیں گے کیونکہ لبیک کہنا سنت ہے چلیں میں آپ کو پکارتا ہوں پیارے مدنی منو سبحان اللہ اسی طرح آپ نے لبیک کہنا ہے بہرحال وہ بے حد متاثر ہوئی اور کہنے لگی میں تو مسلمان نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مجھے لبیک کہہ کر جواب دیا سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے اس پر وہ بے ساخت پکار اٹھی بے شک آپ نبی کریم صاحب خل عظیم ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہو اور جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ نقصان اٹھانے والا ہے پھر اس نے کلمہ میں شہادت پڑا اب اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی اور اس نے طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری پونجی اللہ زوید کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی اور خوب نیاز کروں گی سبحان اللہ سبحان اللہ جب صبح اٹھی تو اس کا شور دعوت تام کی تیاری میں مصروف تھا دعوت تام سمجھتے ہیں تام تام کہتے ہیں اب میں آیا جی کھانے کی دعوت خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں اس نے بتایا میں بھی رات حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرت پر ایمان لا چکا ہوں اللہ زوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے مامور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا زمین کیا آسمہ ہر سمت چھایا نور ہے جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جومے آج ہم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ نہومے آج ہم مسکراتی ہے بہار سفا پر نور ہے آم تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آم تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شاد ماں میٹھے آقا کی ولادت میٹھے آقا کی ولادت میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے بخش دے مجھ کو الاہی بہر میل نبی نام اے امال میرا اسے بھرپور ہے ہو غلام مصطفیٰ اتار کا دعویٰ ہے یہ ہو غلام مصطفیٰ بتار کا دعویٰ ہے یہ کاش آقا بھی یہ فرمائیں ہمیں منظور ہے کاش آکا بھی فرمائے ہمیں منظور ہے سرکار کی آمد آتا کی آمد آمدھوم کے بولو مکی کی آمد مدنی کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد آمدے مصطفیٰ مرحبا ہبا بھر ہبا آمدے مصطفیٰ بر ہبا ہر ہبا جشن ولادت جاری رہے گا جشن ولادت جاری رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ جنم نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چلایا نبی کا جھنڈا لے کر اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لینے اور بابا بلوں پڑے نبی کا جھنڈا دن کو جنڈا نبی کا جھنڈا جنڈا ہر گھر میں لہرا میرے کل آگے میرے دار آگے گئے آ گئے آج ہےشدے آج آج آئے جان رحمت آج آئے جان رحمت ہاں برہبا مرہ بڑھا بایا نبی کا جنڈا لے کر نکلو دنیا پر چار نبی کا جنڈا لے کر نکلو دنیا پر نبی کا کا نبی جنڈر میرے سرکار آ گئے میرے دلدار آ گئے میرے سرکار آ گئے میرے آج دنیا میں بلادتوں سبا کی ہو گئی آج دنیا میں کی ہو گئی چمکی اپنی قسمت برہمایا متا چمکی اپنی قسمت برہمایا متا آوے سرکار ہنس بارش انار ہے آبے سرکار ہر بارش ہے انوار ہے جم رحمت مرحبا یا رسمت نبی متا کبھی ڈالے دنیا پرچا جا ندی کا جنڈا لے کر نکلو دنیا پر چاجا ندی کا جنڈا امن کا جنڈا ندی کا جنڈا امن کا جمدہ ہر گھر لے لیا میرے میرے دلدار آ میرے سرکار آ گئے میرے دلدار گئے مرحبا با باریامد بڑھا بابا تا کی آمد بڑھا با کی آمد بڑھا بابر کی آمد کی آمد سب مل کر بولو مرحبا سب کر بولو بولو میرے سر ہار آ گئے میرے آ گئے میرے سرکار آ گئے میرے دن جو آج برگر روشنی ہے سب کل ہے بلند آج برگر روشنی ہے سب کل ہے بلند جھومتے ہیں جھومتے ہیں مرایا مسا نبی کاجندہ لے کر نبی کاجندہ لے کر نبی کاجندہ امن کاجندہ نبی کاجنڈا امن کاجندہ کر کر لے لیا آ گئے میرے دلدار آ گئے میرے سرکار اپنی بنادت کی خوشی میں دے یان پاپس پر آبایا مستاپا میں اپنی پاپت پر آبایا مستاپا دیو متارو ایس میں آسوار دیب نم اطارو ایس میں آسمان اپنا ہم اپنی دنیا بھر چاجا نبی کاجندہ لیکن نبی دنیا پر چاجا نبی کاجندہ امن کاجندہ نبی سجندہ امن کاجندہ پرگا میرے سرکار میرے آ گئے میرے سرکار آ گئے میرے جلد آ مرحبا مرہ با می رمد برہابا داتا کی آمد <سلام> برہاب برہابا مر سب مل <سلام> کر بولو برہ سب مل <سلام> کر بولو برہ سب <سلام> ملے بولو بہ بابا آ گے لف دنیا پر چھا جاؤ نبی کاجنڈا نکم قلف دنیا پر چھا نبی کا جنڈا امتھا نبی کاجنڈا امتھا ہر گھر میں آ گے میرے دار آ گئے میرے سرکار آ گئے اونچے میں اونچا اونچا رہے گا انشاء اللہ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے نادین ہمیں بھی انتظار ہے آپ کو بھی انتظار ہے کس چیز کا باپا جانی کے مدنی پھولوں کا جی اپنی مجلس کی بار بمرش کرتے ہیں کہ ہمارے مدنی منوں کو جل جل جلد امیر سنت کی زیارت کروائے تاکہ باپا جانی کی بارگاہ سے وہ مدنی پھول لے سکیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے باپا جانی مہنگائی کا دور ہے ہماری روز کی جیب خرچی کتنی ہونی چاہیے ارشاد فرما دیجئے میں جب چھوٹا تھا تو میرے کو ایک پیسہ ملتا تھا خرچی اور ایک پیسہ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا ایک تو وہ بالکل سوراخ والا پیسہ آتا تھا پھر آگے چل کے وہ پھر پیتل کا پیسہ شروع ہوا وہ تانبے کا تھا گا پھر پیتل کا شروع ہوا پیسہ تو ایک روپئے کے چونسٹھ پیسے ہوتے تھے ایک روپیہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا اب تو ہلکی چلتی نہیں ہے پیسہ کا روپیے میں بھی آپ کی سہیری چادنا ہوتی ہو تو روپے کے چونسٹھ پیسے سکسٹی فور تو ایک روپے کا سکسٹی فورواں حصہ ایک پیسہ مجھے خرچی ملتی تھی اور میں اتنا شریف تھا اپنے منہ شریف بولتا ہوں یا جو بھی آپ بولو میں واقع یعنی کہ اتنا اس معاملے میں شریف تھا کہ اگر کہیں اور سے پیسہ مل جاتا نا مجھے مثال کے طور پہ ماموں نے دے دیا کسی نے دے دیا ایک پیسہ تو پھر امی کو بولتا تھا کہ ماں آج کا پیسہ مجھے مل گیا اب میں نہیں لیتا تھا آج کے بچے بہت سیا ہو گئے چھپا لیں گے بتائے گی مل گئی مل گیا تو میں وہ پیسہ جو تھا وہ کہیں سے اگر مجھے حاصل ہو جاتا تو پھر میں گھر پہ نہیں لیتا تھا نہیں مجھے نہیں مل گیا میرا ذہن بنا ہوا تھا نہیں خلاص اصول پیسہ چاہیے نا روز کا ہے تو مل گیا خلاص تو اب آج کے حساب سے تو یہ کب ہر مدنی منع کا تو حساب الگ لگو کوئی بیچارہ غریب ہوگا وہ ایک روپیہ دینے پر بھی قدرت نہیں ہوگی اس کے ماں باپ کو اور جو مالدار ہوں گے وہ اٹھا کر دس دس کا نوٹ دے دیتے ہوں گے تو میں مدنی منوں کو مشورہ وہی وہ دوں گا میرے اپنے والا ایک پیسے والا اور بہتر یہ کہ آپ گھر سے خرچی لیں ہی نہیں گھر والے جو چیز لا کر دیتے ہیں وہ خالی اگر تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا پاپا گھر والے نہ چپس کھلائیں گے نہ گھر والے آئس کریم کھلائیں گے نہ گھر والے ٹوپی کھلائیں گے نہ گھر والے چاکلیٹ کھلائیں گے گھر والے کچھ بھی نہیں کھلائیں گے تو پھر کھلاتے ہیں گھر والے نہیں وہ پاپا اتنے اچھے اچھے چیکٹ آتے ہیں جن کے گھر والے ٹاپیاں اور چپس نہیں کھلاتے وہ پیسے کھا کے دیں گے وہ دکھائیں گے پیسے چل تو وہ مطلب کیونکہ وہ بازار کے جو ہے نا بازار کی چیزیں کچرے اس کو ہم مطلب اپنی زبان میں بچپن میں کہ ماں کچرا کھاتا ہے کچرے کھاتا ہے پیسے ملے گا تو کیا کھائے گا لان لے گا بابا. لان لے گا نا یہ لان کیسی ہوتی پتا ہے؟ یہ جو کھٹ مٹی گولیاں آتی ہیں نا خاص کر چھوٹی چھوٹی سوا گولیاں یہ ہم کو مطلب یا ان کے ذریعے معلومات جو بناتے ہیں نا کہ ان کو جو کپڑے رنگنے کا رنگ کے سفا کوئی رنگ پکڑتا ہی نہیں ان کو فوڈ کلر نہ فوڈ کلر کون دے گا آپ کو روپیہ اٹھانے میں یہ عام طور پہ یہ گولیاں جو تھے کھٹے مٹی وغیرہ ان میں ڈالتے ہیں اپنے کپڑے رنگنے کا رنگ جو صحت کو کرتا ہے تباہ گلا خراب ہوتا ہی رہتا نا بچے جو گول چاکلیٹ کھاتے ہیں ان کا گلا خراب دانت خراب ان کو دانت صاف کرنا دہتے نہیں یہ بچوں کو تو بچوں کے دانت پھر جڑ جاتے ہیں تو پھر ماں باپ پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں مزاق میں اے تیرا دانت چوہا کھا گیا بولتے آج کلام ہے کہاں چوہا کھایا یہ نہیں بولنا چاہیے ظاہر نہیں بولنا چاہیے ماں باپ نے بغیر تحقیق کے یہ بات کی نا چوہا دانت کھاتا ہی نہیں اس کی جستا ہی نہیں ہے دانت بچہ بھی ہنستا ہے بچے کو پھوڑے ہوتے اے تو نے عام چوری کیا ہے ذرا کہ بچے کو ابھی سے جھوٹ کی تربیت دی جا رہی ہے میں اس کو وہ قصب سری کا حکم نہیں لگا رہا یہ اولما بتائیں گے یہ مارل مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت تو نہیں ہے جھوٹ تو ہے وہ ماں باپ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں لیکن ایسا جھوٹ جس کا جھوٹ ہونا اظہروں میں شمس ہو جیسے وہ مرغیوں کی بلیوں کی شیروں کے ہرنوں کے قصے مصنوعی شریف وغیرہ میں تو وہ تو کنفرم ہے کہ جھوٹ ہے تو ایسا جھوٹ جس کا سب کو پتا ہو کہ ہے ہی جھوٹ تو وہ بلا ضرورت بولے تو فضول میں کاؤنٹ ہوگا گناگر نہیں ہوگا مگر ہے فضول تو چوہا دانت لے گیا یہ ایسا جھوٹ لگ رہا ہے کہ جو کنفرم ہے کہ ہے جھوٹ سب کو پتا ہے جس کے سامنے بولے گا چوا کھا گیا چوہا کھا گیا تو وہ دانت چوا کھاتا نہیں بلّہ تعالم و رسول صلی اللہ وسلم صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی محمد پر پر پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے نادین اپنے باپا جانی کے مدنی پھول جو انہوں نے عطا فرمائے ان کو سنا اور جیب خرچی ایک سمجھنے ایک ایسا سوال تھا کہ جو ہر مدنی منع کے دل میں ہوتا ہے کہ میری جیب خرچی زیادہ سے زیادہ ہو کوشش ہوتی ہے پانچ روپے تو دس روپے ہو جائے دس روپے تو پندرہ بیس تو یہ بڑھتی رہتی ہے لیکن باپا جان نے کتنا اچھا مدنی پھول ہمیں آتا فرمایا تو نیت فرمالے کہ کے ان شاء جن جن کاموں کی نیت ہمارے باپا جانی امیر سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادر ردبی دامود برکاتم العالیہ فرمائیں گے ان باتوں پر عمل کرتے رہیں گے ان شاء اللہ عز اس کی برکت سے ہماری دنیا اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی الحمدللہ الحمد ماہ ماہر النور شریف ہے ہر طرف جو ہے جشن کی دھومیں مچی ہوئی ہیں کہ کیا ہی پیاری بات ہے کہ ماہ ربی شریف تو کیا آتا ہے ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے گولا ہوگا جوان گویا حرکی کی مسلمان دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے کیا کہ نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربی الا س کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آئیے آپ کو آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا سناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے مزے آ رہے ہیں ادھر اور آپ بھی کوشش فرمائے کہ جشن ولادت کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں بارہ بین شریف قریب ہے تو اس کی ہم زیادہ سے زیادہ کوئی کسر باقی نہ رہے لائٹنگ کا کوئی گھر کا کوئی کونہ ہے ادھر جھنڈا نہیں لگا ادھر لائٹ نہیں لگی مدرسے میں کوئی جگہ باقی ہے تو تم کو تمام کوئی سجا ڈالیں کیا امیر السنت باپا جانی فرماتے ہیں کہ تم کرو سستا سودا ہے کہ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی آ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خلاتہ فرمائیں گے کہ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی اور وہ تمہاری گور پورا مگاتے جائیں گے جشن ولادت جاری رہے گا چلیے آپ کو جو ہے مرحبا مصطفیٰ علی ایک اناس سناتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ والا آمد آمد ہے یہ سے کس سے ہلے والا آمد آمد ہے یہ کون سے شانگے والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحاب بولو مرحبا یہ آج کا گئے زمانے نے رنگ رنگ بدلا گئے رنگ بدلا گے یہ آج کے عالم دن رنگ بدلا گے یہ آج کیا ویک عالم چن رنگ بدلا گے مالک, مالک انہیں خدا نے دیا اپنے ملک سبحان اللہ ما اللہ ماشاءاللہ اللہ ہر طرف جشن ولادت کی دھوم دھام ہے آیا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ اللہ دھوم اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا, مرحبا, مرحبا یا یا پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہمارے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول اختتام کی طرف ہے الحمد جل جشن ولادت جاری ہے اور انشاءاللہ شاء جل جاری رہے گا دی. اب آخر میں کیا کریں چلیں ایسا کرتے ہیں کیا کریں دور سے بولیے اچھا اچھا نعرے لگانے کچھ چلیں کچھ نعرے دیں سرکار کی آمد مرحبا آکا کی آمد مرحبا اول کی آمد, آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا تو جھوم کے بولو میں ہبایا مستعفی میں مستعفی میں میں ہبایا مستعفی میں ہبایا مستعفی میں ہبایا مستعفی میں ہبایا مصطفیٰ خدا نے نیلا خدا نے نیلا ان اللہ آئیے اپنے ازم کا ادھار بھی کرتے ہیں غیبت کے خلاف جن جاری جنگے گی ہم تو غیبت کریں نہ سنیں محبتوں کے چور محبتوں کے چور ففل مدینہ رہے گا انشا اللہ کفل مدینہ رہے گا انشاء اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تھا فرمائے آمین آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلح علی الحبیب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام